اس سلاد سلام کی شرعی حیثیت کیا ہے کیونکہ جب ہم سلام یہاں پڑھتے ہیں یا کہیں بھی سلام پڑھتے ہیں تو یہ بہت سے لوگ پر اعتراض کرتے ہیں آپ کا اس کے پاس کیا جواب ہے جی میرے بھائی اصل میں شباب کی پرواز ہی اتنی اونچی ہوتی, ہوتی ہے कि پتہ ہی نہیں چلتا کدھر چلا جاتا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس کیا جواب ہونا ہے بھائی اس کا جواب جس نے حکم دیا ہے اسی کے پاس ہے اللہ جہ کریم نے حکم دیا شاہ ولاسل علنبی یا اللہ کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے مومنو تم بھی درود بھیجو بھی بھیجو سلام بھی بھیجو سلاد بھی بھیجو سلام بھی بھیجو, سلام بھی بھیجو, سلام بھی بھیجو اب کون سا بھیجو یہ تو قرآن نے نہیں فرمایا کہ یہ بھیجو وہ نہ بھیجو اور کب بھیجو یہ بھی اثر اللہ جلد الکریم نے ارشاد نہیں فرمایا قرآن کے پڑھنے کا حکم ہے فکر سرا من القرآن قرآن پڑھو جتنا تمہیں آسانی ہو پڑھو اب ایک آدمی کہے نہیں جناب آپ شام کے وقت نہیں پڑھ سکتے دوپہر کے وقت نہیں پڑھ سکتے جب قرآن نے قید نہیں لگائی تو, تو قید لگانے والا کون ہوتا ہے جب قرآن نے کہا پڑھو بس تو پڑھیں گے تو اسی طریقے سے قرآن نے کہا کہ سلاد و سلام پڑھو تو پڑھیں گے اب سلاد بھی سلام بھی دونوں حکم ہیں اور ہم اس اسایت کریمہ پر عمل کر رہے ہیں اگر کوئی یہ کسی ادیض سے دکھا دے یا قرآن سے دکھا دے کہ سلام موقع پر نہیں پڑھنا اور فلاں سیگے سے نہیں پڑھنا تو بھائی ہم چھوڑ دیں گے ہمارا تو کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے ہم تو آقا کریم کی قربت چاہتے ہیں قرآن ودیس پر عمل کرنا چاہتے ہیں اس لیے اگر وہ کوئی ہمیں آئے دکھا دے کہ فلاں موقع پر نہیں پڑھنا اور فلاں سیدھا نہیں پڑھنا ہم وہ سیگا بھی چھوڑ دیں گے ہم وہ موقع بھی چھوڑ دیں گے اور اگر وہ قرآن سے بھی نہیں دکھاتا ادیس سے بھی نہیں دکھاتا ہم کہتے ہیں قرآن کہتا ہے صلی اللہ فلام پڑھو تو وہ کہتا ہے یہ نہ پڑھو وہ پڑھو تو اگر بھائی آقا سے دکھا دے ہم چھوڑ دیں گے اگر وہ آکا سے نہیں دکھاتے صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سے نہیں دکھاتے تو بھائی ہم پڑھیں گے کیونکہ ہمیں تو یہ حکم ملا ہے لہٰذا میرے بھائی یہ کہنا کہ کوئی اعتراض کرتا ہے وہ کوئی کون ہے یقیناً کوئی گستاخ ہے یقیناً وہ چاہتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے قریب سب سے زیادہ کیا مت جن وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود و سلام پڑے گا تو یہ لوگ نہیں چاہتے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل ہو فرمایا جو ایک مرتبہ درود و سلام پڑے گا اس کی سو آ, جو حاجتیں ہیں پوری ہوں گی تیس حاجت دنیا کی اور ستر حاجتیں آخرت کی پوری ہوں گی پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہج آلو نے کا کد ار را کے دے مجھے سوار کے پیالے کی طرح نہ بنا لو کہ جب سوار کو پیاس لگے تو پانی پی لے اور جب پیاس نہ لگے تو اس کی سواری کے سامان کے پیچھے اس کو باندھ دے اور بھول جائے بلکہ دعا کے ابل میں بھی مجھ پر ضرور و سلام بھیجو دعا کے درمیان میں بھی بھیجو دعا کے بعد بھی ضرور و سلام بھیجو پھر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی اللہ علیہ مرہ صلی اللہ علیہ اشرا جس نے ایک مرتبہ مجھ پر سلاد بھیجی اللہ اس پر دس بار رحمتیں بھیجے گا تو بھائی ہم کیوں چھوڑیں گے کسی کے کہنے سے وہ لوگ جو کہتے ہیں سلاط و سلام نہیں پڑھنا چاہیے آپ انہیں سے پوچھئے کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پڑھتے ہیں تو یہ کہاں سے آپ نے نکالا ہے یہی تو سلاط و سلام ہے تو وسلام و علیہ کا یارسول اللہ وہاں کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم صرف وہ سارے لفظ وہی صرف علیہ کا اور علیہ میں فرق ہے علیحی کا حاضر کے لیے ہوتا ہے علیہ غیب کے لیے ہوتا ہے اب صرف یہ رہ گیا کہ صلات و شان تو جائز ہے صرف یہاں کا سیدھا نہ جائز ہے تو وہ تو میرے بھائی قرآن ہے، یعنی جب ہر آدمی نماز پڑتا ہے تو اکثلام و علیہ کا اونا دیو اے یعنی حاضر کے سیزے سے کہتا ہے اب جب حاضر کے سیدھے سے نماز میں جائزہ تو میرے بھائی نماز کے بعد بھی جائز ہے اب وہی لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہتے ہیں ہم رینا جا کر پڑھنا جائز ہے اور جتنے جو بندیوں کی کتابیں دیکھ لیں فتابہ علمائی حقیض دیکھ لیں انہوں نے بھی لکھا کہ وہاں جا کر پڑھنا جائز ہے کبھی نصاب نے بھی لکھا کہ وہاں جا کر پڑھنا جائز ہے فطابہ رشیدیہ نے بھی لکھا کہ وہاں جا کر پڑھنا جائز, جا جائز ہے شہاب ثاقب نے تو ہر جگہ ہی لکھ دیا کہا وہابیا کبھی صاحب کثرت سلاد صلاحت و السلام علیکارسل سے منع کرتے ہیں ہمارے بزرگ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ پڑھنا چاہیے اسی طریقے سے امام زین اللہ دین ربی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اہل سنت کی نشانی کیا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آیا تو اہل سننا کثر اسلامت علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل سنت کی نشانی اور پہچان جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھا کرتے ہیں تو میرے بھائی جو منع کرتا ہے اسے منع کی دلیل دے کہ کیوں بھائی نہ پڑھوں آج